السلام وسلام علیک اللہ وعلی نور اللہ محترم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں الحمد للہ عز وجل رمضان المبارک کی پانچویں پانچ رات آ چکی ہے چار روزے رمضان مبارک کے گزر گئے اور اگر تھوڑا سا غور کریں اور محسوس کریں تو رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے ہم اپنے اس سلسلے میں کامیابی کا راستہ بیان کرتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لئے اور بالخصوص دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کے لئے جس راستے پر چلنا ضروری ہے وہ شریعت متحرہ کا راستہ ہے جو ہمیں قرآن نے بتایا جو ہمیں حدیث پاک میں بیان کیا گیا جس پر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چلے وہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے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 لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس سے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باقر شریف پڑے ہوں گے تو یہ بہت پیارا وظیفہ ہے دروش شریف پڑھنا غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو دروت پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو دروت پڑھو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی تعالیٰ محمد اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہنے کی مددیل دی جا ہے آئیے آج کا زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ دیکھتے ہیں تین جولائی دو ہزار چودہ زکوت کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپئے تین جولائی دو ہزار چودہ زکوات کا نصاب چاندی کے حساب سے اڑتیس ہزار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 تو براہ کرم دارالفتاحل سنت کا یہ جو فون نمبر آپ کے اس کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے میں دوہرا دیتا ہوں زیرو تھری یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس محفوظ بھی کر لیں یہ دارالفتا علیہ سنت کا نمبر ہے شرعی رہنمائی کے لیے زکوۃ بالخصوص زکوٰۃ اور فطرے وغیرہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر اب بھی کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سے رابطہ ہو جائے گا آج میری بھی اگر دارالفتہ علیہ سنت کے اسلامی بھائی سے بات چیت اگر ہو جائے ضرورت پڑے گی تو ان میں بھی کال کر لوں گا البتہ اور اچھا کال لے لیتے کال دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم اللہ وبرکاتہ میں شکاگو امریکہ سے بات کر رہا ہوں میرے حاجی صاحب سے سوال یہ تھا کہ اگر میں ایک عرصے سے میں اپنی پوری زکوۃ دعا اسلامی کو دیتا رہا ہوں اور تو ایسا عمل کرنا صحیح ہے اور جو رشتے داروں اور پڑوسیوں کہا کہ ان کو میں اپنے دوسرے پیسے دے دیتا ہوں جو بغیر زکوات کے ہوتے ہیں تو کیا یہ عمل صحیح ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم و السلام و اللہ وبرکاتہ عمل تو دونوں طرف آپ مطلب ان کی بھی مدد کر رہے ہیں دعوت اسلامی کو زکوۃ دے رہے ہیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو زکوۃ دیں گے آپ کی زکوۃ اللہ کی رحمت سے ادا ہو جائے گی کوئی نہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں پہلے تو آپ کا سوال تھا کہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا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 اس سے اگر مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں پر بھرپور چراطا فرمائے ماشاءاللہ جی اور کال سنائیے عدان اقبال بات کر رہا ہوں شاہ فیصل کالونی سے مجھے زکوت کے بارے میں معلومات کرنی تھی کہ میرا سونا جو ہے 56.250 ہے جو میں سنہار سے وزن کروایا تھا اس کی مالیت ہے دو لاکھ سولہ ہزار روپئے جس میں انہوں نے زکوت بنائی ہے پانچ ہزار پانچ سو روپئے تو میں یہ بجانا چاہتا ہوں کہ یہ زکوت میری بالکل صحیح ہے اور تھوڑی سی میرے بعد چاندی کا سیٹ رکھا ہوا ہے کیا وہ بھی زکات میں شامل ہوگا بھائی کرم رہنمائی پر دیں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں میں اگر اس وقت زکوات سے متعلق کالس لے کر اگر یہ وہ اس کے مسائل بتانے میں رہوں گا تو ڈیفینیٹلی جو میرا اصل سلسلہ ہے ہر موضوع ایک اپنی جگہ ہوتا ہے تو زیرو 022 ڈبل زیرو زیرو ون ون ٹو پلیز اس پر کال کر لیجیے برائے کرم آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ شافی کافی جواب ملے گا اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا آپ کے ذہن میں چار سوال اول پیدا ہوں اب لائیو کال کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو براہ راست ان شاء امید ہے کہ رہنمائی کر دیں گے اب مجھے کال پر کال دے رہے ہیں اور میرا بیان رہ جائے گا چلیں ایک اور چلیں کال دیتے ہیں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 عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کال کرتے رہیے انشاءاللہ میں سے میں سلسلے کے آخر میں آپ کی کال سنوں گا اللہ کی رحمت سے جب حوشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صاحبہ کرام علیہ ادوان نجاشی کے دربار میں پہنچے اور مشرقی نے مکہ کا وفت بھی وہاں موجود تھا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 کوشش کروں گا آج کے اس حصے میں پھر انشاءاللہ ہمارا دوسرا اس سلسلے میں جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی شروع ہوگا پھر اس کے بعد آپ کی کالس بھی میں لیتا ہوں تو دو تین حصوں میں ہم اپنے اس وقت کی نشریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یقیناً قرآن پاک یہ رمضان و مبارک میں بالخصوص کہوں گا کہ ایک تعداد ہے جو تلاوت کرتی ہے کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے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 کہ جب آپ مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو میرا مشورہ یہ کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے مسجد میں قرآن, قرآن شریف قرآن پاک موجود ہوتے ہیں تو قرآن پاک لے کر آپ سورے ملک بھر کے مسجد سے باہر آئیں ایک یہ مشورہ ہے آپ کو اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ مشورہ آپ کو پسند نہ آئے امید ہے یہ مشورہ آپ کو پسند آئے گا کہ آپ پانچ سات منٹ لگیں گے میں امید کروں گا ہم نیت کرتے ہیں نیتوں کے ایس ایم ایس بھیجنا شروع کر دیجئے گا کہ اس سے خوشی ہوتی ہے کہ ہاں یار آپ سن رہے ہیں ابھی آپ امید تو یہی ہے کہ آپ سنیں گے کھاتے ہوئے بھی تو آپ میں سن تو سکتا ہے نا مجھے تھوڑا سا ایسا ہو سکتا ہے کہ یار پتا نہیں کون کتنی توجہ جو سن رہا ہوگا کہ ابھی تو توجہ کا مرکز جو ہے خان بنا ہوا ہوتا ہے پھر بھی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں سننے کی کوشش کیجئے گا تو میں امید کروں کہ آپ سوریہ پڑھ لیں گے اسی طرح جب گھر کے لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں تو اسلامی بہنیں پیچھے سورج مل کی تلاوت کر لیں پانچ سات منٹ لگتی ہیں اللہ تعالیٰ میں سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی توفیق تع فرمائے یہ رات کی فضیلت ہے اب پورا دن ہوتا ہے کہ پورے دن میں ایک بار سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے ہم دس قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے الحمدللہ للہ امیر الصدت کو تو میں نے دیکھا ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد جو عوابین کے نوافل ہوتے ہیں بلکہ آپ مغرب کی نماز سوریہ ملک کی ختم کر لیتے ہیں تقریباً کر لیتے ہیں ماشاء کو یاد ہے ملک تو اے سورہ یاسین معذرت کے ساتھ سورہ یاسین آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح کیا مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص میں امیر اللہ سنت سے عشق و محبت کرنے والے اسلامی بھائیوں سے یہ مدنی التجا کروں گا کہ الحمدللہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں جو امیر اہل سنت ہیں میں ہو سکتا ہمارے رمضان مبارک کے نئے نئے ناظرین ہوں ان کو خطہ امیر سنت یہ ہمارے پیرو مرشید کا نام ہے دعوت اسلامی کے یہ بانی ہیں۔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 ہوتا ہی کہ کہاں نہیں ہوتا اپنے دادا کے واقعہ سناتے ہیں اپنے پر کے واقعہ سناتے ہیں چاچا ماموں کے داستانیں سناتے ہیں خاندان والے بتا دیں دیکھ اس کو دیکھ دیکھ اس کو دیکھ, دیکھ اس کے بیٹے کو دیکھ کیسا ترقی کر رہا ہے اس کے بیٹے کو دیکھ کیسا ترقی کر رہا ہے آپ دنیا کی داستانیں سنا کر اپنے بیٹے کو ترقی کے راستے چلاتے ہیں اور عم الحمد امیر اللہ سنت کے واقعہ سنا کر اس قوم کو اس امت کو ترقی کے راستے پر چلاتے ہیں کہ ان سے لوگ محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا کہ اس صدی میں یہ ایک نعمت عطا کی ہے کہ جو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 سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن غم کے ساتھ نازل یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا جب تم اسے پڑھو تو رو اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو دیکھیں ترغیب موجود ہے یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا جب تم اسے پڑھو تو رو اور اگر رونا نہ رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو سے روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علی وسلم شد فرمایا قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب تم سور سبحان میں سجا کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم رو اور اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے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 آپ اس خدا اللہ اللہ از اللہ کے خوف سے جب اندر روتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قفرت سے رونے کے واقعات ہیں صاحبۂ کرام علیہ ردوان کے قفرت سے رونے کے واقعات ہیں بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو قرآن کی تلاوت سن کر رونا ثابت ہے تو ایک کاش کے رونے ماشاء دعوت اسلامی کا ماحول دیکھیے آپ کو بہت رقت ملے گی بہت لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ روتے دعوت اسلامی والے رونا آپ, آپ رو تو صحیح آپ کو پتا چلے رونا کس کو بولتے ہیں مال چلا جاتا ہے بندہ روتا ہے تھوڑا کوئی خوف دا کو ڈرا دیتا ہے تو آپ روتے ہو اور دنیا کے سو قسم کے غم ہوتے ہیں سو قسم کے دکھ ہوتے ہیں جو انسان کو رو ہے اب جسے غم میں آخر لگتا ہے جسے گناہوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے جس کے دل میں خوف خدا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 فلسفہ رمضان سارا دن برداشت کرنا روزے رکھنا تقوی پرہیز کرنا اپنی زبان کنٹرول کرنا نماز پڑھنا تراویہ کرنا اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا بس یہی ہے بس کیا کرے ابھی کسی کو کچھ بول نہیں سکتے اتنے سارے ینگ لڑکے اتنے ینگ لڑکے جو کہتے کہ گھر والوں کے سامنے ان کا روزہ ہوتا ہے اور چپڑ میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ پیسہ بھر لوگ ہیں پیسے کے پیچھے بیٹھتا ہے روزے کے پیچھے تھوڑے بیٹھتے ہیں ہم لوگ چاہے وہ اچھا کام ہے یا غلط کام ہے یہ لوگوں کا آلات ہے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 کہ جیسے آپ دکھا رہے ہیں ہم میں روزے سے ہوں چلتی میں میں پیاتا ہوں یا پھونکا ہوں روزہ لگ رہا ہوتا لوگ, لوگ بولتے لڑو اب جو کرنا ہے گرو, گھر جانا ہے پر لڑنے لگ جاتے ہیں ہی نہیں سوچتا ایک منٹ ایک منٹ جلدی کرنے سے دس منٹ ضائع ہو رہے ہیں ہمارے ہر کسی کو جلدی ہے گھر پہنچنے کی اور کوئی بھی ایک دوسرے کا فی الحال تو برداشت کر نہیں رہا ریسٹ پر جاتے ہیں کہ برداشت ہی یاد ختم ہو جاتی ہے اور اگر جلدی پہنچنے کی جلدی میں ہوتا ہے بات تو احساس کی ہے نا احساس ہوگا تو آپ سمجھیں گے بھی اور دوسروں کو بھی سمجھائیں گے دوسری کا تو کہہ سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ پڑھے ان شاء اللہ تعالیٰ صبر بھی آ جائے گا برکتیں بھی حاصل ہوگی ٹینشن نہیں جاتی ہے آج گھر جلدی جانا ہوگا گھر پہ گھولنا جائے گا آپ یوں کہہ کہ لیں گے شروع شروع میں ایک دم سے آپ اتنا لمبا پیریڈ ہے پھر عادت نہیں ہوتی لوگوں کو تو بس وجہ سے چڑ ہو جاتے ہیں بےسبری ہو جاتی ہے صبح زیادہ تر سے لوگ جلدی آ رہے ہوتے ہیں اس لیے زیادہ تر ہیں رش ہو رہا ہوتا ہے ٹریفک میں رش ہو رہا ہوتا ہے پھر صبح آپ پانی پیاس زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے بندہ پھر روٹین ٹف ہوئی ہوتی ہے آفس کی تھکن روزہ یہ تو بولتا ہے ہاں آپ صبر کرو آپ انہی چیز پہ صبر کرو اگر آپ کے پاس غلط ہو بھی ہے تو آپ اس کو اگنور کرو چھوٹی موٹی باتوں کو روزوں میں لوگ زیادہ تر ٹریفک میں خاص طور پہ اسپیشلی لوگ اپنے آپ کو نا سمجھ ہیں لوگ بولتے ہیں کہ میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں میرا روزہ ہے اور میں ہی میرا ہی روزہ ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں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 دوسرے کو نہیں دیکھے دوسرا غلط کر رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ یار میں تو غلط نہیں کروں نا ہر آدمی اپنے, اپنے آپ کو اگر ٹھیک کرے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے پہلے گاڑیاں کم ہوتی تھی گھوڑا گاڑی چلتی تھی اور اس زمانے میں جو ہے ٹریفک سارجنٹ ایک اشارہ کرتا تھا ساری گاڑیاں رک جاتی تھی وہ احترام کرتے تھے نا اشارے کا احترام ابھی تو ہم دو دو اشارے بھی کرتے ہیں ہاتھ بھی کھڑے کرتے ہیں ان کے علاوہ ہم گاڑیوں کے آگے بھی آتے ہیں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 ان شاء اللہ جواب ارد کرتا ہوں ہمارے ساتھ دار کے ہمارے علیم صاحب بھی موجود ہیں انشاءاللہ شاء ان کو لیتے لیکن میں چاہوں گا کہ ایک یا دو منٹ کچھ لمحے امیر علیہ سنت کی زیارت بھی کروا دی جائے عاشقان رسول کو مجھے ویسے ہی میسج آتے کہ اب باپا کی زیارت بھی کروایا کریں ماشاءاللہ اللہ دیکھیں کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہیں اب انشاءاللہ شاء دعا, دعا وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوگا پھر ماشاءاللہ وہاں عشق و محبت برک کلام بھی پڑھے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے میں یہاں نیت کرتا ہوں الحمدللہ کہ وہ اسلامی بھائی جو امیر اللہ سنت سے بھی اپنا محبت کرتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر بڑے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی دل خوش ہوتے ہیں تو یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ چلیں پاپا کی زیارت ہوگی امیر اللہ سنت کا وہ انداز دیکھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ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 پبلک کے تاثرات دیکھ رہے ہیں آپ ذرا ان کو سمجھائیں گے یہ کیوں تھی جلد بازی کرتے ہیں ہمارا ماری کرتے ہیں دیکھیں ہمارے جو ٹریفک پولیس والے تھے بےچارے کتنی مظلومیت کے ساتھ کہہ رہے تھے ہمارے پاؤں پہ گاڑی چڑھا دیتے ہیں رکتے نہیں ہیں بعض نے بڑی سلجھی باتیں کی تھی بعض تھوڑی سی ایکسٹرا آرڈینری باتیں کر دیتے ہیں کہ یوں ضائع ہو جاتا یہ ضائع ہو جاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ نپی تلی اور سلجھی بات بھی کرنی چاہیے جی نوید بھائی صبر کتنا کرنا چاہیے آخر بندہ کتنا صبر کرے اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید روزہ جو ہے کھانے پینے دماغ وغیرہ سے رکنا ہی روزہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز روزہ نہیں ہے حالانکہ روزے کے علاوہ دماغ ہے کہ روزہ ہے جب تک آپ کی آواز کٹ کٹ کر آ رہی ہے تھوڑی سی تھوڑا سا ایسا سیٹ اپ ہو جائے نا کہ آپ کی آواز کٹے نا نوید بھائی اب اواز کلیئر آ رہی ہے جی اب آواز کلیئر آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے آ, تو سرکارسلام کا فرمان ہے کہ روزہ صفر ہے, ہے جب تک اسے پھاڑا نہ جائے پھاڑا نہ جائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وارگاہ میں ارض کیا گیا کہ کس چیز سے پھاڑا جائے گا یعنی کس چیز سے اس کو پھاڑا جائے گا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے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 مجھ سے تو یہ سب نہیں چھوٹتا تھا چلو میں روزہ چھوڑ دوں ایسا تو نہیں ہے روزے کا فرض پودا ہو ہی جائے گا ہے روزے کا فرض وادہ ہو جائے گا یہ بالکل ایسے جس طرح مثال کے طور پہ پر کوئی پرندہ بغیر پروں کے ہو کہ پرندہ بغیر پروں کے ایک بے فائدہ چیز ہے اگر اس نے پرندہ تو حاصل کر لیا لیکن جب بغیر پروں کے ہے تو اڑے گا کیسے جی جی ایسے دا ہی دا اگر کسی بندے نے روزہ رکھا کھانے پینے سے روکا رہا دیگر من کے راستے رکا رہا لیکن وہ اللہ تبارک بتا رہا کہ نا فرمانی بھی کرتا رہا لوگوں پر غصہ بھی کرتا رہا ضیبت بھی کرتا رہا جھوٹ بھی بولتا رہا بد نظری بھی کرتا رہا تو اس روزے کا اس کو کم فائدہ حاصل نہیں ہوگا اچھا یہ بتائیے کہ صبر کتنا کرے وہ ہمارے اسلامی بھائی نے پوچھا کہ آخر کتنا صبر کرے آدمی اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں ہوتی اور جتنی بھی زیادہ ہوں اتنی ہی زیادہ اچھی ہے واہ جیسے حیا ہے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 کسی جگہ کھل سکتا ہے آپ جب ٹریفک کے اندر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دیر سے میں رو سکتی ہے پانی کی بوتل ساتھ رکھ لیجئے ایک ہاتھ کھجور ساتھ رکھ لیجئے روزہ راستے میں کھول لیجئے اگر مغرب کی نماز پڑھ کر بھی گھر جائیں گے تو آپ کو دوبارہ گرم کر کے کھلا دیں گے یار کماس ومو سے آپ تو بالکل بھاگے چلے جا رہے ہو سر پر پاؤں رکھ کر کے یہ دوڑے ہوئے تھے ریس لگی ہوتی ہے روڈ پر کہ پہلے میں پہنچوں گا گھر پر اتنی جلدی گھر پہنچ رہی تو کبھی جلدی نہیں ہوتی تھی آپ کو لیکن وہ اب گھر کی محبت پہنچا رہی ہے وہ مطلب رنگ برنگا دسترخوان آپ کو گھر کی طرف بالکل کھینچا چلا جا رہا ہے اور تصوری تصور میں کوئی آگے آ تو بولا سموسے کے آگے آ گیا تو کوئی آپ کے کباب کے آگے آگے تو کوئی آپ کی فرائی کے آگے آ گیا ایسا نہ کریں لوگوں کا خیال رکھیں احترام میں مسلم کا جذبہ ہم میں ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے کسی کے زیادتی نہ کریں کچھ کالس بتا رہے ہیں نوید بھائی یہ ہیں تو ہم کالس لے لیں ایک دو جی بالکل جی کالس لیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام ممتاز محمود اختاری ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا عادی صاحب سے یہ سوال ہے میں ہارڈ ویئر کے فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ایک چیز تو میں اس کو گاڑ کو ایک سو بیس روپیہ بیچتا ہوں جائز السّلام علیکم و رحمۃ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اچھا سوال ان کا سمجھ نہیں آیا سو روپے کی چیز کیا کہہ رہی ہے میں سو روپے کی چیز اگر ہزار روپے میں بیچوں تو سو روپے کی چیز ہزار روپے میں بیچیں جی اور کوئی اور کالج کے علاوہ کوئی اور کالج اب سنا دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میں میرا سوال یہ ہے کہ میں ابھی فی حال میں خریدی ہوئی ہے مطلب کل میرا پروپرٹی کے بارے میں سونا ہوا ہے اب مجھے اس کے جو پورا پیمنٹ ہے وہ عید کے دوسرے دن دینا ہے تو ابھی جو میں ہر سال جگہ کرنی ہے جو رمضان میں نکالتا ہوں اس جگہ وہ جگہ میرے اوپر لازم رہے گی مجھے وہ جگہ کے پیسے بھی دینے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی نوید بھائی آج پہلے سوال کا جواب کر دیتا تھا لیکن بہت شرمندہ اس بات ہے کہ دوسرا سوال بھی میں سمجھ نہیں پایا جی پہلے سوال میں جو ہمارے جو سسٹم میں بیٹھے وہ مائک پر برائے کرم آ سوال دوہرا دیں آپ اپنی آواز سے دوہرا دیں مجھے نہ بتائیے مدی چینل پر بتا دیں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 اور وہ اپنی سو روپے کی چیز ہزار روپے کے بیچتا ہے جبکہ اس کے اس لین دین کے اندر کہیں دھوکہ خیالت جھوٹ وغیرہ کی ملاوٹ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ سب کم کرنا شرم درست ہوا اب بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ خریدار کو یوں بھی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ایک سو روپے کی چیز ہے مارکیٹ میں سو روپے کی بیچ بک رہی ہے لیکن جو بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کو یہ ایک ہزار روپئے کی دے رہا ہوں مارکیٹ میں آپ کو ایک ہزار روپئے کی کوئی نہیں دے گا یہ مارکیٹ میں دو ہزار روپے کی پندرہ سو روپے کی بک رہی ہے اب وہ خرید لیتا ہے خریدنے کے بعد مارکیٹ میں چیک کرتا ہے تو وہ چیز سو روپئے کی ہے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ غبن خواہش ہوا تو غب خواہش ہاں کی وجہ سے بھی اس کو وہ چیز واپس کرنے کا شرم اختیار ہوگا ماشاء اللہ اچھا یہ ابھی امیر نے سلت کی طرف غالباً کلام پڑھا جا رہا ہے جن ساحل محترم نے جو پہلا سوال کیا تھا ہم انشاءاللہ تعالی کل اسی وقت میں سارے آٹھ بجے اور پونے نو کے آس پاس آپ کا سوال دوبارہ دہرائیں گے اور انشاءاللہ امیر ہمارے اسلامی بھائی سے اس کا جواب بھی لیں گے نوید بھائی بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کو جزاک خیر فرمائے اور آم ہم آم اپنے سلسلہ اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں آئیے چلتے ہیں امیر اللہ سنت کی طرف اور وہاں پڑھے جانے والے کلام میں شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو کالز ہماری رہ جاتی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو کل کے سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے فلو الحبیب صلی اللہ تعالی